الحمد اللہ رب المین بسم اللہ علیہ رسول اللہ السولا سلام علی قیا حبیب اللہ علیہ الله وعلى علی حبی نور الله مدانی چینل کے ناظرین الحمد اللہ ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ شاء اللہ حسب معمول اس سلسلے میں آپ کی کالز اور واٹس اپ میسیجز کے ذریعے آنے والے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے البتہ ہمارا موضوع جیسا کہ پرٹیکولر ہوتا ہے ایک خصوصی موضوع ہوتا ہے اور دائرہ کار ہوتا ہے وہ ہے تجارت سے متعلق آپ کے مسائل مالی معاملات سے متعلق آپ کے مسائل سوالات وہ اس سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں اور سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی ازغر اتاری مدنی مدضی اللہ علی ان شاء آپ کے سوالات ہوں گے مفتی صاحب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کے اصولوں کی روشنی میں جوابات ہوں گے وہ بھی شامل اس سلسلہ کریں گے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے عالی شان ترمیمزی شریف میں نکل کیا گیا کہ آق کریم علی سلاۃ وسلام نے نشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلے میں آپ کی کال شامل کریں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو اتار دیا ہوا ہو اتار کی وجہ سے اس کو زیادہ ریٹ پر چیز فروخت کرنا اور دوسرے شخص کو جس کو اتار نہ دیا ہو وہی چیز کم ریٹ پر بیچنا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی الحمد رب العالمین سلاۃ وسلام علاسدلمبیا اب المسلیم اماں بادف آب اللہ شعیطان المص اللہ ادھار والے سے نفع اٹھانا جی دیکھیے ایک نفع وہ ہوتا ہے کہ جو ادھار کی وجہ سے نہیں اٹھایا جاتا مثال کے طور پر کوئی گا ہے آپ کا گھر کا راشن آپ سے لے جاتا ہے خرید کر سالہ سال پھر اس کا روٹین ہے روٹین نے ٹھیک ہے پھر کسی موقع پہ اس نے آپ سے قرض مانگ لیا ٹھیک مانگنے کے بعد یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی آپ اس کی دکان سے راشن نہ خریدے اور روٹین کے مطابق وہ راشن خریدتا رہے گا روٹین کے مطابق قیمت لگتی رہے گی لیکن خاص ادھار کو فوکس کر کے اس کی وجہ سے قیمت بڑھانا کہ تم نے چونکہ مجھ سے ادار لیا ہوا ہے زیادہ مہنگا مال بیچوں گا یہ نیتیں فاسدہ ہے ٹھیک یہ ایسی نیت ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہے تو ایسی نیت کرنا جائز نہیں ہے اور اس طرح کے کام سے اجتناب کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ایک صورت تو یہ ہو گئی اسی میں اگر اس صورت کی بھی اس کے ساتھ ہی وضاحت ہو جائے کہ ایک جو آتی رہتی ہے ہمارے سلسلے میں کہ کیش میں دے رہا ہے تو سستی دے رہا ہے کیش پیسے لے رہا ہے تو سستی چیز دے رہا ہے اور تھوڑے دنوں کے ادھار پہ دے رہا ہے ایک دو ماہ کی ادھار پہ دے رہا ہے تو کچھ پیسے اضافے مطلب زیادہ ریٹ پہ دے رہا ہے تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ چیز اس نے بیچی ہے نا جی اس نے چیز بیچی ہے وہ چیز کے پیسے لے رہا ہے اس سے پہلے کوئی قرضہ وغیرہ موجود نہیں ان کے درمیان ٹھیک ہے چیز کی وجہ سے قرضہ آئے گا ایک الگ بات ہے تو وہ سودا کر رہے ہیں تو سودا کرتے ہوئے جو مال بیچا ہے اس مال کے پیسے لیے ٹھیک ہے اب اس کی مرضی ہے وہ سستا بیچے ہیں مہندا وہ جدا گانا بات ہے کیونکہ ان کے سوال اس سے پہلے قرض کا کوئی معاملہ نہیں جی اس قرض کے معاملے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو جی ٹھیک اگلی کال دیجیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کمپنی میں مجھے جاب آفر ہوتی ہے تو ادھر مجھے ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے اب آج کل اگریمنٹ میں یوں ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب آپ نے جاب چھوڑنی ہوگی تو اس سے ایک ماہ پہلے یا تین ماہ پہلے ہمیں نوٹس دینا پڑے گا کہ ہم نے چھوڑنی ہے اور پھر اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے اگر آپ مثلاً تین ماہ کے نوٹس سے ہم نے آپ کو کہا تھا اور آپ چھوڑے ہیں ایک ماہ کے نوٹس پہ تو آپ کو جو دو ماہ کا آپ نے پہلے چھوڑا نا اس کی ہمیں پے دینی پڑے گی اب آیا یہ اگریمنٹ درست ہے کہ نہیں جزاک اللہ ठीक है ہے جی دیکھیے ایک مشہور قاعدہ ہے جو آدیش پر مبنی ہے جی لا دھرارا ولا درارا نقصان نہیں دیا جائے گا ٹھیک جس شخص نے محنت کی ہے دو مہینے کام کیا है تو کام کرنے کے باوجود اس کو تنخواہ نہ دی جائے تو نقصان پہنچانا ہے اور گویا کہ یہ پنشمنٹ ہے مالی جرمانہ عائد کر کے اس سے پیسے وصول کر کے اس کو ایک سزا دی گئی ہے تو یوں جو مالی جرمانے کی سزائیں ہیں ان کی فکان نے اجازت نہیں دی اور اسی جو سزائیں وہ جائز نہیں ہیں لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جب نوکری نہیں ہوتی تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ تمنا ہوتی ہیں کہ نوکری لگ جائے گھر کا چولہا مطلب کہ جلتا رہے ضروریات پوری ہوتی رہے ملتی رہے دال روٹی بنتی رہے عزت کا معاملہ ہوتا ہے بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اسی میں آفیت ہے لیکن جب نوکری لگ جاتی ہے تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ مفاد مفاد کا گیم کھیلتا ہے کہ شروع میں سارے معاہدے کیے کہ جناب ٹھیک ہے میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا اور پھر خاموشی سے نکل جاتا ہے یعنی ادارے کے اندر جس آدمیوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے آخر کوئی تو ایسا سبب ہے نا جس کی وجہ سے تنخواہ دی جا رہی ہے ٹھیک ہے کیا سبب ہے اس کے ذمہ کام ہے اس کے ذمہ ایک سروس ہے اس کے ذمہ بہت سارے امور جو سپرد کیے ہوئے ہیں اس کے فوری چلے جانے سے نیا بندہ کھڑا کرنا وہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے بعض کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یوں اس کو چاہیے جو ملازم ہے کہ وہ اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ کمپنی کے مفادات کا بھی تحفظ کریں یہ کام اور سسٹم جو ہے جو معاہدہ کیا ہے وہ معاہدے کے پیچھے مفادات ہی ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے اگر یہ معاہدہ شرن جائز نہ ہوتا ٹھیک ہے یعنی معاہدے کا ایک حصہ تو جائز ہے نا کہ تین مہینے پہلے آپ ہمیں بتائیں یہ حصہ جائز ہے ٹھیک ہے دوسرا جو حصہ ہے کہ اگر نہیں بتائیں گے تو ان کا دوبارہ اصول کی جائے گی آپ سے یہ حصہ جائز نہیں ہے پہلے جو شکوائز ہے کیونکہ کمپنی جو ادارہ ہے جو کام ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح کا شرط جو نا وہ رکھی جا سکتی ہے تو یوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کون پوچھنے والا ہے اس کمپنی کو چھوڑ دوں گا اور کون پوچھ اس کمپنی سے مجھے کیا لینا دینا ہے بات ہوتی ہے اخلاقیات کی اخلاقیات سے بندہ اگر اخلاقیات پر پورا نہیں اترتا مارکیٹ میں اس کا نام خراب ہوتا ہے پہلا سوال تو اس کو یہ ملا دوسرا سوال یہ ملا کہ ہمیشہ جو ہے وعدہ پورا کرنے میں برکتیں ہوتی ہیں بادہ خلافی کے اندر بے برکتی آتی ہے تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ آ... اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی نا تو بندہ نیچر بنا لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نوکری لگتے ٹھک چلے گئے لگے ٹھک چلے گئے ادھر لگے ادھر لگے آگے بڑھتے رہتے بس چانس اتنے زیادہ نہیں ملتے بندے کو ایک ہوتا ہے نا چھپڑ پارٹ ہو جاتی ہے اس کی تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے جی مجھے تو چانس پہ چانس ملے جا رہے میں آگے بڑھتا رہا ہوں بعض اوقات چانس جو ہے وہ انسان کو فریف کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تو سمل کر چلنا چاہیے ٹھیک ارے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ایک مطلب پریکٹس ہے اس کا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ طے تو ہو گیا ظاہر سی بات ہے جاب کرنی تھی جیسے آپ نے فرمایا کہ دال روٹی چلانی ہوتی ہے جس وقت جاب نہیں ہوتی اس وقت کنڈیشن الگ ہوتی ہے اور بندہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح مجھے ایک جائز حلال روزگار کی کوئی جاب مل جائے یا کام مل جائے اب جس وقت جاب لگ رہی ہوتی ہے اس وقت ایگریمنٹ سامنے ہوتا ہے تو بس بندہ جو کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح اگریمنٹ ہو جائے اب یہ جو شک ہوتی ہے کہ ایک ماہ پہلے یا تین ماہ پہلے ہمیں بتایا جائے اچھا یہ ادارے کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اگر آپ کو فارغ کرنا ہوگا تو ایک ماہ پہلے یا تین ماہ دے پہلے انفرم کریں گے تو اب ادارہ تو ایک مضبوط ہے ظاہر سی بات ہے لیکن وہ جو جاب کرنے والا ہے وہ سنگل فرد ہے اب وہ سوچتا ہے اگر میں تین مہینے پہلے یا ایک ماہ پہلے بتا دوں گا تو یا تو یہ میرے لیے آگے پرابلم کریں گے یا کم از کم یہ جو ایک ماہ تین ماہ کا ڈیوریشن ہے اس میں جو ہے یہ مجھے ٹھیک ٹھاک بے عزت کریں گے یا آزمائشوں میں ڈالیں گے پریشانی میں ڈالیں گے تو یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے دیکھیے ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہاں بندے کو وقتی طور پر ہی سوچ آتی ہے کہ میں کیسے سامنا کروں بعض اوقات کسی قسم کا کوئی آریت کا معاملہ نہیں ہوتا آر کا معاملہ نہیں ہوتا کہ کوئی آر دلائے گا اس کو شرم دلائے گا ایسا نہیں ہوتا لیکن لیکن ایک بھاری پڑ رہا ہوتا قدم پڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ قدم باری پڑنے کے وجہ سے بندہ رائے فرار اختیار کر لیتا ہے جیسا مثال کے طور پر ایک اسٹوڈینٹ ہے جی اس نے ہوم ورک نہیں کیا ٹھیک ہے اب وہ ٹھیک ہے نہیں کیا تو اسکول جائے گا تو یا مدرسے جائے گا تو اس کو فس کرنا پڑے گا کہ جی وہ میں آج یاد نہیں کر سکا اب اس کی خواہش کیا ہوتی ہے جی کہ میں چھٹی کر لوں آج اچھا صحیح ہے تاکہ اس چیز سے بچ جاؤ اب جب یہ خواہش ہوتی ہے تو پھر ایک دن دو دن تین دن چار دن پھر نقصان ہوتا چلے جاتا ہے ٹھیک ہے اور بلا جانا بھی پڑتا ہے باہر جواب تو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا ایک مدنی پھول جو میں نے ایک مدنی مشورے میں سیکھا وہ بڑا پیارا یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ ایک ادارے سے آپ دوسرے ادارے کی طرف موو کرنا چاہتے ہوں تو پہلے ادارے سے اس انداز پہ جائیے اچھے معاملات کر کے چلے جائیے اچھی ڈیلنگ کر کے چلے جائیے تاکہ دروازوں پہ کفل نہ لگ جائے تالا نہ لگ جائے بلکہ اگر کسی ریزن کے سبب اور مرور زمانہ کی وجہ سے آپ کو واپس آنا پڑے تو وہ دروازوں پہ تالا نہیں لگا ہوا بلکہ آپ کے لیے دروازے کھل سکیں اگلی کال دیجیے میرا کوشچن یہ ہے کہ کسی کمپنی کے شیئر خریدنے کے لیے اسلامک کنڈیشنز کیا ہیں اگر میں کسی کمپنی کے شیئر پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں وہ کون سی ہی کنڈیشنز ہیں کہ اس کمپنی کو وہ پوری کرنی چاہیے اور دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ کوئی کموڈٹی پوزیشن میں آنے سے پہلے یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کموڈٹی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے کیا آپ اس کو بیچ سکتے ہیں تو کائنڈلی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں ٹھیک ہے کمیونٹی کے حوالے سے پہلے میں <coughs> عام طور پر تو فوریسٹ ٹریڈنگ کے اندر جو ہے لوگ اس طرح کا का کام کر رہے ہوتے ہیں اور فوریسٹ ٹریڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی ڈالر کی بنیاد پر ہو رہی ہے وہ سونے کی بنیاد پر ہو رہی ہے وہ جناب چاندی کی بنیاد پر ہو رہی ہے وہ بنیاد پر ہو رہی ہے تو وہ جو لین دین ہو رہا ہوتا ہے فوریسٹ ٹریڈنگ کے اندر جی پیچھے بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان ویب سائٹ پر ریٹ آ رہے ہوتے ہیں جی یہ ریٹ ہو گیا بائر موجود ہے یہ ریٹ ہو گیا پرچیزر موجود ہے تو وہ خرید رہے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں اب یہاں بات یہ ہے کہ جو شیئر بکتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہ بکتا ہے کمپنی کے سب سے پہلے جو جاری ہوتا ہے تو کمپنی کے جو ایسڈ ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر جو ریگولیٹر ادارے ہوتے ہیں وہ لائسنس دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے شیئر موجود ہیں یہ اس کو لائسنس دیا اب یہ آدمی اتنے میں شیئر بیچ سکتا ہے اپروول مل گیا اپروول مل گیا مارکیٹ میں آتا ہے پھر اس کی قیمت چڑھتی چلی جاتی ہے پھر وہ اوپن مارکیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے سو روپے کا شیئر آج بارہ سو بک رہا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں اس کے پیچھے بیس موجود ہے ایسڈ موجود ہے ایک ریگولیٹر ادارے نے اس کو چیک کیا ہے یہ جو لوکل کمپنیاں آ گئی ہیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بولتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونا خرید لو ٹھیک ہے اتنا چاندی خرید لو اور جناب اتنا ڈالر خرید لو ان کے پاس اتنا موجود ہے اس کی کیا گارنٹی ہے وہ تو سر نمبر شو کر رہے ہوتے ہیں آپ نے پیسے دے دیے واپس لے لیے پیسے دے دیے واپس لے لیے پیسے بھی نہیں مل رہے ہوتے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ایک میں نفع جمع کر رہے ہوتے ہیں فیگر بیچ رہے ہوتے ہیں فگر خرید رہے ہوتے ہیں نمبر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایسڈ ہے یا نہیں اس کی کیا گارنٹی ہے اور فی الحال جو ایک تجربہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک لاکھ شیئر وہ بیچ رہی ہے کمپنی ٹھیک سونے کے بنیاد پر تو ایک لاکھ شیئر کے بیا پر جو سونا بنتا ہے وہ کون سے مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کون سی ایسی ایسا کارخانہ ہے کون سا ایسا گودام ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں سونا موجود ہے ٹھیک تو بظاہر یہ جو صورت ہے فوریسٹ ٹریڈنگ کے اندر یہ نمبر گیم صرف نمبر بھی کریں ٹھیک یہ لوکل مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں سونار کے پاس ہاں بھی کیا واؤ چل رہا ہے, جی چل رہا ہے. ہے لو شام کو گئے ہاں بھی کیا واؤ ہے جی وہ چالیس دو سو بھی کرا ہے اچھا ٹھیک سے کتنے ہو گئے ایک ہزار بن ایک ہزار پر کو ایک ہزار میں رکھیں گے گے ٹھیک اگر وہ انتالیس گیا تو ایک ہزار خود گے, کو دس ہزار خود گے جی تو ہوتا ہے یہ ہے تو کے اندر جائے گا کہ پیچھے میکنزم کیا ہے سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے اس چیز کھڑا ہوا ہے جو کمپنیاں کسی ریگولیٹر ادارے کے تحت کام نہیں کرتی وہ عوام کو کسی بھی وقت جھوڑ بول سکتی ہیں دھوکہ دے سکتی ہیں باہر بیٹھی ہوئی کمپنیاں ہیں ان کو کوئی ریگولیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو اس پر کیسے یہ فتوا دیا جائے کہ اند... یہ اس شرط کو پوری کر رہی ہیں اور پبلک بھی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے اس کے پیچھے ایسٹ موجود ہے یا نہیں موجود ہے تو پہلے تو وجہ یہی ہو گئی صحیح اب دوسری دوسرا جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی کیا ایسی شرائط ہیں جس کے تحت شیئر خریدے جائیں ایک کام ہو رہا ہے ٹھیک بغیر کسی سے پوچھے ہو رہا ہے صحیح سیٹ لوگوں نے کوئی شریہ کمپلائنٹ ادارے تو کھڑے نہیں کیے تھے ٹھیک سائٹ لوگوں نے کمپنیاں کڑی کی کمپنیوں کے اندر سارے معاملات ہوتے رہے ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں ان کی بیس ہی خراب ہے ٹھیک ہے جیسے وہ ادارے جو سود کا لین دین کرتے ہیں بینک ہو گئے یا شیئر مارکیٹ کے اندر پاکستان کی شیئر مارکیٹ کے اندر شراب کی کمپنی بھی رجسٹر ہے ٹھیک ہے اس کا شیئر بھی بکتا ہے تو اس کمپنی کی جو بیس ہے وہی وہ خراب ہے ٹھیک طریقہ طریقہ کار تو بات کی بات ہے, بات کی بات ہے ایسے تو ایسے ادارے تو ویسے نکل گئے ٹھیک ہے اور جو باقی ادارے ہیں لوگ اپنے اعتبار سے لین دین کرتے ہیں ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ شریعت کا جو دائرہ اس میں رہ کر کام کرتے ہیں وہ سود پر پیسہ لے بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو پیسہ ان کا ہے وہ بینک سودی اکاؤنٹ میں رکھا بھی ہوتا ہے اور اس پر ان کو سود بھی مل رہا ہوتا ہے بڑے بڑے ادارے جب وہ اپنے اداروں کو وسط دیتے ہیں تو سودی قرضے لیتے ہیں سود ادا کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ تو ایک پوری دنیا ہے ہم یہ کہیں کہ جناب یہ چار اصول ہیں یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کمپنیاں لے آئے بھی یہ فلاں کمپنی ہے یہ ٹیکسٹائل مل ہے ٹھیک یہ سود پر دیتی سود پر پیسہ لیتی اس نوعیت کا سا کام ہے آپ بتائیں میں کر لوں یا نہیں کر لوں ٹھیک ہم کوئی شیئر مارکیٹ کے کنسلٹینٹ نہیں ہیں ٹھیک پوری ایک فیلڈ ہے ایسی فیلڈ ہے کہ عمر گزر جائے اور اس کی جریات پوری نہ ہو آپ ریسرچ ورک کریں ٹھیک ہے ایک تو چیز ہم نے یہ بتا دی ہے کہ اس کی بیس حرام نہ ہو ٹھیک ہے جائز کام ہو پھر جو بھی کمپنی شیئر مارکیٹ کے اندر یعنی سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹر ہوگی اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنا اپنی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ شائع کرے کم از کم سالانہ بنیادوں پر تو ساری کمپنیاں شائع کرتی ہیں تو آپ آڈٹ رپورٹ پڑیں کمپنی کی اس میں سارا لکھا ہوتا ہے کہ اس کی آمدن کیا ہے اس کی انکم کیا ہے اس کا فلاں کیا اس کا فلاں کیا ہے میرے پاس آ ایک مرتبہ کچھ انشورنس کمپنی والے لوگ جی ہماری کمپنی تو لین دین کرتی ہے پراپرٹی خریدتی ہے یہ خریدتی ہے وہ خریدتی ہے میرے پاس رپورٹ رکھی ہوئی تھی اس کی میں نے نکال کر رکھ دی کتنی فیصد پراپرٹی خریدتی آپ کی کمپنی آپ کی کمپنی چند فیصد وہ تھوڑا سا محدود مقدار میں پراپرٹی خریدتی ہے باقی تو اس کا سارا کھاتا لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھائی آپ مارکیٹنگ میں باقی کر ہوں نا یہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک نیا کسٹمر بنانے پر بہت بھاری کمیشن ملتی ہے اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جھوٹے فتوے بتا رہے ہوتے ہیں تو باقی جو کھاتا تھا سارا سودی تھا ظاہر کیا ہوا تھا کہ انکم کے کیا کیا ذرائع ہیں ریگولیٹر اداروں نے پابند کیا ہوتا ہے جو کمپنی سٹاک میں آئے گی اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ کمپنی اپنا آڈٹ جو رپورٹ ہے وہ شائع کرے گی بہت ساری کمپنیاں سیمائی بنیادوں پر شائع کرتی ہیں بہت ساری سشمائی بنیادوں پر شائع کرتی ہیں لیکن بہرحال سالانہ بنیادوں پر تقریباً کمپنیاں شائع کرتی ہیں ان کے اندر لکھی ہوتی ہیں تفصیلات تو آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ ریسرچ کریں کچھ کمپنیوں کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے پوچھنی چاہیے تو ان کمپنیوں کے بارے میں پوچھا جائے ٹھیک ہم کسی بھی سسٹم کو غلط نہیں کر سکتے یعنی اسٹاک کی جو بنیاد ہے یہ بنیاد ایسے میں جو شریعت سے متصادم ہو ٹھیک یہ شراکت کا کام ہے کہ مثال کے طور پر ایک لینڈ ہے زمین ہے اور دو آدمی اس کو خرید لیتے ہیں <coughs> دونوں کی شراکت ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ دونوں مل کر اس پر ایک پروجیکٹ قائم کر لیتے ہیں بلڈر کی حیثیت سے تو اب ان دونوں کا ہو گیا اس, کو اس نے چار افراد شامل کر لیے یا دس افراد شامل کر لیے تو یوں ایک کمپنی جب اپنے شیئر مارکیٹ میں لے کر آتی ہے تو وہ پبلک کو اپنا پارٹنر بناتی ہے ٹھیک تو اس کی جو بنیادی بیس ہے وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک اب دیکھا جائے گا کمپنی کام کس طرح کر رہی ہے اس کے نفع کمانے کا انداز کیا ہے اس کا طریقہ کار کے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں کیا کیا صحیح چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو دیکھ کر ہی ایک ایک کمپنی کو دیکھتے ہوئے جائز یا ناجائز کہا جائے گا مطلق نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے جو کنڈیشن ہے وہ بتائی جا اور صورت حال جو ہوئی اس سے اپ نے کافی بریفلی جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا ہے ایک سوال میرے ذہن میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ سائل کے حوالے سے تو میں بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے کال کی وہ ان کا کیا ہے لیکن عمومی طور پہ جب یہ جیسے آپ نے اتنا بریف جواب دیا اور اسی لیے دیا کہ اس کی شکے اور یہ وہ اتنی زیادہ ہے تو ایک تعداد ہوتی ہے جو مطمئن نہیں ہوتی اچھا وہ شاید مطمئن ہونا بھی نہیں چاہتی ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مفتی صاحب یہ دیں کہ بھائی جو آپ کر رہا ہو ٹھیک ہے یعنی انہوں نے جب مارکیٹ پریکٹس شروع کی ہوتی ہے نے اپنی بات میں کہا کہ کوئی شریعت کمپلائنٹ تو ہے نہیں کوئی انہوں نے شریعت تحقیقات اس وقت کی نہیں مسائل معلوم نہیں کی ایک چیز کھڑی کر دی اب جب کاروبار رن کر گیا مارکیٹ چل گئی اور کچھ افراد ایسے آئے جو چاہتے ہیں کہ جو نا شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کام کریں اور ان کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں ظاہر سی بات جبھی مارکیٹ ڈیولپ ہوگی تو اب انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی شرعی جواز بھی مل جائے تو وہ مل نہیں رہا ہوتا غلطیوں کی وجہ سے کیونکہ غلطی بھی درست نہیں کرتے تو ایسے افراد کے بارے میں بھی کچھ اگر آپ اصل میں ایسے افراد اگر یہ اپنے سامنے رکھ لیں چاہیے کن بنیادوں پر تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان تحفظات پر غور کریں بعض اوقات ان تحفظات میں دلچسپی نہیں ہوتی جی وہ سیریس نہیں لے رہے ہوتے مولنا لوگوں کا کام ہے منع کرنا جی کس کن بنیادوں پر منع کر رہے ہیں تو غور و فکر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی غور و فکر کریں اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے جو تجارتی معاملات ہونے چاہیے ارننگ کے جو ہمارے طریقہ کار ہونے چاہیے وہ بھی حلال جائز اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے یہ پلیٹ فارم بھی اسی لیے مدنی چینل پہ لایا گیا ہے کہ یہاں سے آپ کو کم از کم انیشل معلومات جو ہے وہ مل جائے اور جو واضح سوالات ہوں اس کے واضح جوابات مل جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی عطا فرمائے اگلی کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں جی بلا سائڈ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں ہوں آفس بوائے تو وہ لائک روٹی اور دہی وغیرہ تو وہ جو لنچ ملتا ہے نا طرف سے تو وہ اس سے مجھے ایک روٹی دے دیتے ہیں ایسے ہو جائے وہ کیونکہ ان کو بہت ساری ملتی ہے تین چار سے مجھے روٹی لے کے کھا لینا ہے ایسے ہی تو کیسا کمپنی تو روٹی عام طور پر نہیں دیتی ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی سیٹ ماشاءاللہ اتنا سخی ہو اور اس نے اپنے مزدوروں کے لیے لنچ کا اہتمام کر رکھا ہو یا جو بھی اس کا اسٹاف ہے کسی بھی طرح کا مزدور یا اسے اوپر کے لیول کا بعض جگہوں پہ ایسا ممکن نہ ہو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی ہوٹل ہوتے ہیں تو فیکٹری والے ان سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے کسٹمر کو مارکیٹ ریٹ بنتی ہے پچاس ہے آپ بیس روپے کا کھانا دیں گے بقایا جو تیس روپے ہیں وہ ہم آپ کو پی کر دیں گے صحیح وہ کہ سبسڈی دیتے ہیں تو یوں وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو جب اس مزدور نے روٹی خریدی تو وہ اس کی ملکیت میں آ گئی صحیح وہ مالک ہو گیا صحیح صحیح اگر بچ گئی کسی اور کو دے دی تو پھر بھی گنجائش سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ کہ نئی سیٹ کی طرف سے مفت دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو کھانا جہاں مفت دیا جاتا ہے تو ایک تو ہوتا نا ہمارے پڑوسی نے ذرا پلیٹ میں رکھ کے کھانا بھیجوایا ہے ٹھیک تو یہ تو ہوتا ہے مالکانہ انداز کہ اس کا مالک بنایا گیا ہے ٹھیک ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے دسترخان بیٹ دستر خان پہ بٹھانا ٹھیک ہے یا دسترخان کھانا پہنچانا ٹھیک تو اس میں تملیخ نہیں پائی جاتی ٹھیک مالک بنانا نہیں پایا جاتا اس میں اتنا ہوتا ہے جتنا کھا سکو اتنا کھا لو چھوڑ جاؤ تو یہ وجہ ہوتی ہے شادی بیاہ کے اندر لوگ جاتے ہیں کھاتے ہیں واپس جاتے ہیں صحیح. ساتھ میں لانا بہت مایوس سنا جاتا ہے ٹھیک ہے خود سے لانا یعنی ایک, ایک تو مایوب عزت نفس کے اعتبار سے سنا جاتا ہے اور شری اتبار سے بھی اجازت نہیں ہے صحیح. کیونکہ کھانا سامنے آنے سے بندہ کھانے کا مالک نہیں بن جاتا صحیح. صرف اس کے لیے اتنا حلال ہوتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے ٹھیک تو اگر تو یہ صورت پائی جا رہی ہے دوسری والی हुم. تو ان لوگوں کا صرف اتنا حق ہے کہ وہ کھانا کھا سکیں اٹھا کے کسی اور کو نہیں دے سکتے ٹھیک ہے یہ بھی لے نہیں سکتے بالکل یعنی بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے جی کسی کے دسترخوان پر جائیں گے جی اب ہوتا نہیں کہ دستخان کسی کا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہیں گے ابھی بھی کھالو کھالو کھالو کھا لو یہ لو یہ لڑو یہ لڑو وہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ مبع ہے صرف ہم اس کو دے نہیں سکتے اوقات ایسا ہوتا ہے شخصیت بھاری ہے اور وہ عقیدت مند ہے اور پتا ہے کہ جی میں اگر کسی کو دوں گا سامنے موجود ہے تو خوشی ہوگا ٹھیک ہے تعلقات سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ انڈرسٹ والی صورت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں ایسی صورت نہیں ہے تو کھانے پینے کا معاملہ بالخصوص زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے ذریعہ روزگار بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس سے سبندہ کھاتا پیتا ہے اور اپنے تمام ضروریات پوری کرتا ہے تو کوئی بھی مشکوک چیز یا ایسی چیز جو آپ کے لیے نہیں وہ استعمال نہ کریں مفتی صاحب سے ہماری ایک چھوٹ سی گزارش ہے کہ ہم نے ایک پلاٹ کے لیے ایڈوانس دیا ان سے مددہ ہوا کہ اگر ہم اس پلاٹ کو اڈوانس کے دوران ہی بیچ دیں اور جو ہمیں اوپر کا منافع ہو کیا وہ منافع جائز ہوگا یا نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہاں آپ کی اور کو دے سکتے ہیں کیا اس بات کی ہمیں اجازت ہے کیا سوال ہے ٹھیک ہے جی پلاٹ کا سوا کیا ایڈوانس دیا ہے پیمنٹ کرنے کا ڈیوریشن چل رہا ہے اور جس سے انہوں نے خریدا اس سے انہوں نے بات کر لی کہ ہم یہ پیمنٹ کے ڈیوریشن کے بیچ میں آگے بیچ دیں اگر بیچ دیں گے تو وہ جو پروفٹ ہوگا وہ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے تو بیچنے والے نے ان کو اجازت دے دی ہے اس کا جواب پھر کبھی دیتے ہیں لونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے میرا یہ سوال ہے کہ میں جو ہے مطلب مجھے جو نا ایڈوانس مل رہی ہیں بیس تو وہ تنخواہ میں اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز یہ میرا مجھے سوال ہے تاکہ جو ہے نا میں آگے سوال کے بعد ہم نے کام شروع کر سکوں جزاک اللہ ٹھیک ہے دیکھیے میں تو راجپوت ہوں جی اور راجپوتوں کا تو خاندان کے خاندان افواج میں ہے کیا ایئر فورس کیا نیوی کیا آرمی تو یوں بہت آدمی ساری معلومات ہوتی رہتی ہیں تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے اور ادارے ہوتے ہیں جیسے ایک ڈپو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈپو چل رہا ہوتا ہے نجی بنیادوں پر ٹھیک اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی آپ 2% پر چیز خرید لیں بائیک لے لیں ایل سی ڈی لے لیں فلاچیز لے لیں یہ لے لیں ٹھیک ہے تو اب اس کے پیچھے ایک ادارہ ہے ٹھیک یعنی جو تنخواہ ان کو مل رہی ہے وہ تو جس ادارے میں یہ وہاں سے مل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب بعض اوقات یہ ہے کہ اور ادارے بھی ہوتے ہیں پھر ذیلی ادارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں ذیلی ادارے ان کو آفر کر رہے ہوتے ہیں اب ان کے تعلق مختلف بینکوں سے ہوتے ہیں یا اور چیزوں سے ہوتے ہیں تو وہ جو سیلری بیس سیلری کی بات کر رہے ہیں سود کے بغیر ملے یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک سود پہ ملے گی یعنی وہ لازمی طور پر یہ کہیں گے کہ آپ واپس کر دیں ٹو زیادہ لیں گے ہم آپ سے ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پرسینٹ بھی نہیں لیں گے ٹھیک تو حلال ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر بیس سیلری بن رہی تھی پانچ لاکھ روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ لاکھ روپے انہوں نے لے لیے ٹھیک ہے اور ان کی جو کٹوتی ہوئی وہ پانچ لاکھ روپے ہی ہوئی ٹھیک ہے یعنی ہر مہینے سیلری سے کٹتے رہیں گے थीक थीक پہ مجموعی طور پر پانچ روپے थीक سے ایک روپیہ بھی زیادہ نہیں کٹا ٹھیک ہے وہ حلال ہے کوئی حج نہیں لے سکتے ہیں اس سے کام بھی کر سکتے لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ایسا ہوگا نہیں ٹھیک ہے جی دونوں ہی صورتیں کوئی آپ نے بیان کر دی ہیں اب یہ کال دیجئے میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ایک بندے نے سوزوکی پک اپ لی ہوئی ہے یا سوزوکی کیری ڈبہ لیا ہوا ہے اور اس سے وہ پیسے کماتا ہے اپنے گھر میں ضرورت بھی پوری کرتا ہے تو کیا اس پر زکات واجب ہوگی اس کیری ڈبے کی ٹھیک ہے جی اے, میں نے ایک سلسلہ حال ہی میں کیا ہے زکوٰۃ کے مسائل گجرا والا میں ایک پروگرام ہوا تھا ہمارا زکات کین زکات کے کی حوالے سے تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ سلسلہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے سا... ایک سوال نہیں درجنوں سوالات کا جواب مل جائے گا کہیں آن لائن مدنی چینل لائیو کے پیج پر ہے اور اللہ نے چاہا تو کل تک یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کا جو لنک ہے ہم کوشش کریں گے کہ دارفطل کہاں اپلوڈ ہوگا یوٹیوب مدنی چینل کا جو آ, ایک یوٹیوب لنک ہے اس پہ چلتا رہتا چینل ہے جی یوٹیوب چینل ہے ابھی اسکرین پہ انشاءاللہ اس کی پٹی بھی چل جائے گی تو وہاں پہ ہم دے دیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ زکات والا سلسلہ جو اس کا جو یوٹیوب لنک ہوگا یا جو جہاں سے مل سکتا ہوگا اس کی پٹی بھی ہم چلوا دیں کیونکہ ایام چل رہے ہیں جواب دے دیتا ہوں جی جو ٹرانسپورٹیشن میں گاڑیاں چلتی ہیں ان پر زکات نہیں ہوتی ٹھیک کسی کے ٹرک چل رہے ہیں ٹیکسیاں چل رہی ہیں دیگر میں بسیں چل رہی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن میں جو بھی گاڑی چل رہی ہے اس گاڑی پہ زکات نہیں ہے جس گاڑی کو بندہ خود یوز کرتا ہے اس پر بھی زکات نہیں ہے ہاں اگر شو روم ہے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ گاڑی اس لیے خریدیے کہ بیچوں گا تو پھر یہ تجارتی مال بن جائے گا پھر اس پر زکات ہوگی ٹھیک عام طور پر جو ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرانسپورٹ پر زکات نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ کے سوال کا جواب بھی اور اگلی کال دیجیے حکام تجارت میں میرا سوال ہے کہ ایک ہوٹل میں میں نے سال کے طور پر پانچ لاکھ روپے ایڈمیسٹ کیا ہے میرا پانچواں یا چھٹا حصہ ہے تو ہر مہینے میں وہ تنخواہ اور کرایہ اور لوگوں کے خرچات نکال کے جو بچت ہوتی ہے وہ پانچواں چھٹا حصہ مجھے دس ہزار پانچ ہزار چھ ہزار ہر مہینے دے دیتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں یعنی بچت نہیں ہوتی صرف کہتے ہیں کہ بس یہ خرچ اور یہ لوگوں کا تنخواہ اور یہ نکلا ہے خرچ بس اور کسی مہینے میں دو ہزار کسی میں پانچ ہزار کسی میں تین ہزار اور رمضان کے مہینے میں کام ہوتا ہے لیکن تنخواہ اور وہی وہ نکلتی ہے بس یعنی کام کم ہوتا ہے تو کیا اس طرح میرا یہ پرافٹ لینا نفع نقصان کی بنیاد پر جائز ہے یا ناجائز ہے یعنی پانچ لاکھ روپیہ ہوٹل میں پانچویں یا چھٹے ایسے پر نف اور نقصان بنیاد پر میں نے انویسٹ کیا اور ہر مہینے وہ دیتے ہیں نفا نقصان کی بنیاد پر تو ایک سال میں انہوں نے ابھی تک مجھے نقصان نہیں دیا یعنی ہر مہینے کبھی دو ہزار کبھی چار ہزار کبھی پانچ ہزار کبھی چھ ہزار کیا میرا اس طرح کا یہ لینا جائز ہے ٹھیک ہے دیکھیے آپ کا اس طرح کا لینا جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں صورت ہو سکتی ہے نا ایک بات تو انہوں نے کلیئر کی ہے کہ پرسنٹیج پر نفع تقسیم ہوتا ہے پانچواں حصہ چلو پانچواں حصہ تو ان کو آ گیا بکیا دوسرے لوگوں کو جاتا ہوگا لیکن پرسنٹیج کی کس طرح ہے ٹھیک یہ سوال ابھی باقی ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہوٹل پہلے سے چل رہا تھا اب ہوٹل ایسا آئٹم نہیں ہے کہ اس کے اندر مال خرید کے بیچا جاتا ہو ٹھیک اوٹل ہوٹل پہلے سے چل رہا تھا اور ٹھیک ٹھاک اس کے اندر پیسہ لگا ہوا تھا یہ چلتے کام میں شامل ہوئے ٹھیک تو ان کا پیسہ انویسٹ میں استعمال ہوا نہیں ہوا کس طرح ہوا کوشچن مارکس موجود ہیں ٹھیک تو ان کوشچن مارکس کے ہوتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جائز بھی ہو سکتا ہے ناجائز بھی حل یہ ہے کہ داول سنت کے فون نمبر پر رابطہ کر لیں تفصیل پوری پوچھی جائے گی یہ بتاتے ہیں تفصیل تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے معاملہ بہتری کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اگلی کال کیجیے جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ ابھی ایک سوال چل رہا تھا جیسے کھانے کے بارے میں تو دسترخوان پہ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ مالک نہیں بن جاتا تو عام طور پر یہ شادیوں میں جاتے ہیں دوست اکٹھے گیدرنگ میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بعض وہاں ایک بندہ چمچ اٹھاتا ہے اور سب کو کھانا دے دیتا ہے یا کسی بھی دعوت میں ایسے ہو جاتا ہے عموماً کے دوست ایک دوست چمچ اٹھا کے سب کو کھانا ڈال کے دے دیتا ہے تو اس میں تو پھر شرعی طور پر کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ جزاکم اللہ خیر ठीक. مجھے خوشی ہے آپ نے سسرا بہت غور سے دیکھا ہے اور سوال بھی کیا ہے ویلیڈ سوال علم کی کنجی ہے जी. سوال ابہام کو کھولتا ہے ٹھیک ہے دیکھیے جو اصول میں نے بیان کیا ہے وہ اصول تو بالکل ٹھیک ہے ٹھیک میں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ہے وہ کھانا اٹھا کے کسی اور کو دیتی ہے تو ایک انڈرسٹ معاملہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا بعض میں کی یہ عادت ہے وہ احتیاط ایسا کرتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر گئے وہاں جگ گلاس رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب وہاں پنکھا بھی لگا ہوا ہے جب اس نے دروازہ کھول دیا ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اب عرف کے حساب سے آپ کو اتنی اجازت ہے آپ پانی اٹھا کے پی لیں پنکھا آن کر لیں لائٹ بند ہے تو لائٹ کھول لیں ٹھیک اگر وہ آپ کے لیے دروازہ نہ کھولتا ٹھیک اذا سبت شی سب ابھی لوازمی جب اس نے آپ کو مہمان بنا کر میں بٹھا لیا ہے تو جگ میں رکھا ہوا پانی آپ پی سکتے ہیں پنکھا کھول سکتے ہیں تو کچھ اجازتیں وہ تو ٹیشو یوز کر سکتے ہیں کچھ اجازتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ارف سے ہوتا ہے ٹھیک تو یوں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ سروائیو کرنا اور ڈالنا اور یہ لینا یہ عرف ہے اس کی اجازت بالکل ہے اس سے کوئی منع نہیں کرے گا گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کلفے شلفے جب ہوتے ہیں نا تو خواتین جو ہے نا کیا بچے کیا مرد کیا کوٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں لوگ کوٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب میں باسکٹیں لایا تو کوٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں اور جناب گھر جا کے نکال رہے ہوتے ہیں تو عجیب و غریب صورتحال ہے کیوں جائز نہیں ہے کیونکہ ملکیت ثابت نہیں ہو جاتی صحیح ٹھیک ہے جی وہ سوال میں بھی جواب تھا اور آپ کے سوال کے اوپر مزید مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی ہے اگلا سوال دیجیے میرا کہ ہم یہ جو گاؤں میں جانور وغیرہ کار یہ ہے کہ کا جانور دے دے کو وہ تیار ہو جاتا ہے وہ یاد وہ سو پڑتا ہے کے بعد آپ پچاس ہزار کھا لیتے پوری رقم لیتے اور جو باقی ہے وہ پیسے وہ ففٹی ففٹی کر لیتے کیا یہ جہ پالنے کا جانور میں شاخت کا طریقہ جی hmm. کافی استبستہ ہے کافی تفصیل سے میں نے درجنوں بار اس کا جواب دیا ایک دفعہ دوبارہ دے دیتا ہوں جی جانور میں شراکت کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے کہ جو جانور آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے بجائے جی آدھے پیسے اس کو قرضہ دے دیں جی قرضہ دینے کے بعد اس کو وہ پیسے لے لیں جی اب دونوں پیسے برابر بھی ہو سکتے ہیں کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک زیادہ تر لوگ برابر ہی رکھتے ہیں ٹھیک برابر پیسے ہو گئے پچاس ہزار اس کے پچاس ہزار اس کے ٹھیک ایک لاکھ کا جانور آیا صحیح وہ جانور اب اس کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے اس کے چارے کے اخراجات شمار ہوتے رہیں گے طے کر لیا کہ جی یہ اس طرح شمار ہوں گے ٹھیک اب وہ جانور میں دودھ آتا ہے تو دودھ دونوں کا ہوگا دونوں کا جانور ہے بچے پیدا ہوتے ہیں تو دونوں کے ہوں گے دونوں کا جانور ہے ٹھیک ہے یہ جانور بڑا ہو کر مہنگا بکتا ہے تو اوپر کے جو پیسے ہوں گے دونوں میں تقسیم ہوں گے ٹھیک ہے البتہ یہ ہوگا کہ جو قرضہ دینا ہے اس کو وہ قرضہ وعدہ کرے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے جائز جو طریقہ شراکت کا وہ ممکن ہے ٹھیک ہے جی یہ طریقہ ایک دفعہ پھر اِسی صاحب نے بیان فرما دیا ہے اس کو فالو کر لیں انشاءاللہ جائز اللہ جو جائز حالات یہ طریقہ کار ہو جائے گا اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں سورج شہر میں ایک ٹور والے ہیں انہوں نے ایک اسکیم نکالی ہے بھائی مہینے کے پانچ ہزار روپے بننے کے اب جو پہلا ڈرو ہوگا تو اس میں جس کا نام آئے گا تو وہ اس میں سے دو لوگوں کو عمرہ کے لیے بھیجا جائے گا ہر مہینے پانچ ہزار روپے بننا ہے اور اگر ان کا نمبر نہیں آیا تو ان کو اپنے تقریباً ایک سال تک یعنی بارہ مہینے تک ان کو پانچ پانچ ہزار روپے بننا ہے اس کی تقریباً رقم بنتی ہے ساٹھ ہزار ایک شخص کو ساٹھ ہزار بننا ہے تو کیا اس طریقے سے ہم عمرے کے لیے پیسے جمع کروا سکتے ہیں ہم جا سکتے ہیں اس کی جائز صورتیں بتا دیں جزاکم اللہ خیرہ ٹھیک ہے سورت شہر ماشاءاللہ اللہ جی <تصفح> بزرگوں کا شہر ہے وسیع احمد صورتی بہت بڑے معدس بہت بڑے فقیر وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سورت سے تھا اصل میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جن دو لوگوں کا نکلتا ہے آر مہینے جی اس کے بعد وہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں یا پیسے وہ ادا کرتے ہیں یعنی انسٹالمنٹ انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے یا نہیں ہاں اگر آپ ابھی شاید ہمارا پروگرام پانچ سات منٹ چلے گا جی اگر یہ کال ابھی کر لیتے ہیں تو سو جواب ہم دے دیتے ہیں پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے موٹر سائیکل اسکیمیں نکالی تھی اور اس کو لکی اسکیم کا نام دیا تھا موٹر سائیکل لکی اسکیم کہ جس کا نام نکل آیا اب وہ قسط نہیں بھرے گا جی اب وہ موٹر سائیکل کسی کو ملتی تھی پہلی قسط میں کسی کو دوسری قسط میں جی پانچ ہزار کی قسط ہے تو کسی کو پانچ میں کسی کو دس میں کسی کو پندرہ پچ... بیس پتیس. ایسے مل جائے گا یہ اسکیم ناجائز ہے ٹھیک اگر وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جن دو افراد کا نکلا اب ان کو پیسے ادا نہیں کرنے تو یہ اسکیم جائز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر پیسے ادا کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بی سی کی طرح ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم بی سی ڈالتے ہیں پیسوں کی بی سی ڈالی ایک آدمی کی نکل آئی وہ ایک آدمی کچھ بھی کرے وہ جا کے عمرہ کراتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی آج نہیں ہے ٹھیک میں پچھلے رمضان میں حاضر ہوا تھا میں نے بھی ایک بی سی ڈالی ہوئی تھی بی سی نکل آئی میں حاضر ہو گیا تو کوئی آج نہیں اس میں صحیح وہاں دو سے تین منٹ ہیں اگر آپ کی کال آتی ہے تو انشاءاللہ ہم پہلے سورت میں دونوں بیان کر دیں گا میں دونوں بیان کر دیں ٹھیک ہے جی ایک کال اور دے دیجیے جی میں منی بہ دین خالی بات کر رہا ہوں تو میں نے یہ پوچھنا تھا جیسے ہم سے ادھر مانگتا ہے نے اس کے دینے نہیں ادا نہیں کرنی تو ہم سے ہزار روپیہ مانگتا ہم ہزار روپیہ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں لیکن ہزار روپے جب سینڈ کرتے تو ساٹھ روپیے کٹوتی ہوتی ہے وہ ریسیو کرتا ہے جب اسے نو سو چالیس روپئے ملتے یا وہ ہمیں سینڈ کرتا ہے ہزار روپئے در میں اسے مانگتا ہوں وہ بھی ہزار روپئے کر دیتا ہے تو مجھے 940 سو ریسیو ہوتے میرے بزنس میں نے اس اس کا نہیں کرنا تھا اسے ادا کرنے کے میں روپے کٹوتی مجھے نقصان ہوا آیا کہ میں مانگنے کا میںکرار ہوں یا نہیں مہربانی کیا کرنا ٹھیک ہے اچھا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس طرح کی کمیٹی تھی اور پیسے والے کمیٹی تھی آپ نے جو عمرہ کیا وہ کمیٹی جی جی پیسے والے تھی اچھا میں یہ عرض کروں کہ ان کا جو مسئلہ ہے بڑا ایک پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے اچھا پیچیدہ خود بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے پیچیدہ یوں بنایا ہوا ہے کہ بھئی آپ پیسے کہاں سے بھیج رہے ہیں آپ دوسرے شہر سے منگوا رہے ہیں اسی شہر میں ہیں اسی شہر میں تب بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسے بینک کے ذریعے آتے ہیں ٹھیک تو بندہ خود جا کر بھی لے سکتا ہے آپ کی فرمائش پر پیسے بھیجے گئے آن لائن طریقے سے یہ کیا طریقہ ہے تو اخراجات وغیرہ جو پیسوں کے جو آتے ہیں جی اس پر بہرحال کوئی باہمی پہلے سے اتفاق کرنا چاہیے کہ ابھی اخراجات کا کیا ہوگا ٹھیک ہے ایک آدمی پیسے دے رہا ہے قرض دے رہا ہے بغیر کسی کے نفے کے دے رہا ہے لیکن جو بیک میں پیسے کٹیں گے اس کا کیا ہوگا ٹھیک کچھ نہ کچھ صورت پر اتفاق کیا جائے اور اتنا تو طے ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو پیسے آئیں گے وہی وہ قرضہ شمار ہوگا ٹھیک یعنی اگر ان کے ہاتھ میں 940 سو روپے آئے ہیں تو قرضے کی رقم تو وہی بنے گی نا وہی لوٹانا واجب وہی ہوگا وہی لوٹانا واجب ہوگا اور اگر جو دوسری رقم ہے یہ بھیجتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں نو سو چالیس پہنچیں گے اور ہزار روپئے انہوں نے دیے تھے ان کے ہاتھ میں تو نو سو شمار ہوگا ساٹھ روپئے ان کو دینے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو سسران کہ بھائی اخراجات کا کیا جائے کوئی اس کو بنیاد بنا کے سودی معاملہ شروع کر دے ٹھیک تو اس معاملے کو میں نے کوئی رائے نہیں دیے ٹھیک ایک اشارہ ضرور دیا ہے کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے ٹھیک اور اس کی ضرورت محسوس کی جائے کتنی ہے ٹھیک تاکہ جو قرض دے رہا ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو ٹھیک جی جواب تو مفتی صاحب نے دیا ہمارے سلسلے کا دورانیہ بھی اختتام کو پہنچا انشاءاللہ شاء آئندہ سلسلے میں پھر آپ کے سوالات ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے یہ سلسلہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر اپلوڈ ہوتا ہے ہمارے لائف کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے بعد میں بھی رہتا ہے تو وہاں سے آپ اس کو ریویو بھی کر سکتے ہیں اور کل انشاءاللہ شاء اللہ جل دوپہر ایک بجے یہ آن ہوتا ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علامد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم